اور تمہارے لیے ان میں کتنی ہی فائدے ہیں اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنی دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو